الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ میٹے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چین کے ناظرین سلسلہ شان نذور لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اللہ کریم رب العزت اللہ وعلا ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ ہم سیکھیں سمجھیں رب کعبہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی عطا فرمائے ماہ درود پاک شابان المعظم جاری ہے اور اس کی برکتیں عام ہیں فیض لوٹا جا رہا ہے ہمیں چاہیے کثرت درود کو اس مہینے میں اپنی عادت بنائیں اپنے عمل میں معمول میں شامل کیجئے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا فرمان مبارک عظمت علی شان ہے جو شخص جمہت المبارک کو میری ذات پر سو مرتبہ دروشری پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس آدمی کی سو حاجت پوری فرماتا ہے اور ان سو حاجتوں میں سے تیس حاجتیں اس کی دنیا کی پوری فرماتا ہے اور ستر حاجتیں اس کی آخرت کی اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے کوشش کیجیے اس ماہ مبارک میں کثرت سے درود پاک کو اپنی عادت میں شامل کیجیے بطور خاص جمعرات اور شب جمعہ روز جمعہ کثرت سے دروشری پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی ذات اقدس پر یہ درود کے نظرانے بھیج کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم نے جو اس پر بشارتیں عطا فرمائی ہیں ان کے حقدار بننے کی کوشش کریں اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے صلی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علا محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم مٹ مٹ اسلم بھائیو ایمان اور عمل آدمی جب بھی کوئی ایمان لاتا ہے یا ایمان لانے کے بعد کسی عمل میں آتا ہے انسان چونکہ اس کا دشمن بہت پاورفل ہے اور قرآن نے جگہ جگہ بیان فرمایا ہے کہ اس کا دشمن شیطان ہے شیطان ایسا مردود لائن اس کا دشمن ہے کہ جب انسان ایمان لاتا ہے تو بھی وہ اس کے پیچھے پڑتا ہے کسی طرح اس کے ایمان کو ضائع کیا جائے ایمان لے آیا اور ایمان لانے کے بعد وہ عملے سالح کی طرف جب آتا ہے تو بھی انسان کے پیچھے اس کا دشمن لگا ہوا ہے شیطان کہ وہ اس کو اس راستے سے ہٹائے سراط مستقیم اور نیکی کے راستے سے پیچھے لے کر چلا جائے یہ اس کی پہلی کوشش ہوتی ہے انسان کو نیکیوں سے دور کرنا برائی کے اندر مبتلا کر دینا برائیوں میں لگا کر رکھنا نیکی کی طرف نہ آنے دینا اور یہ کوشش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے ایمان کو ہی بعض اوقات ضائع کرنے میں یہ کامیاب ہو جاتا ہے اور بہترین وہ لوگ ہیں اچھے وہ لوگ ہیں کامیاب وہ انسان ہیں کہ جو ایمان کا معاملہ ہو یا عمل کا معاملہ ہو وہ ایسے مواقع پر اپنے آپ کو ایسا مستقیم اور اٹل بنا دیتے ہیں اور ان کی استقامت ایسی پختہ ہوتی ہے کہ وہ شیطان کے ان واروں کو ناکام بناتے ہوئے اپنے اس معاملے کو بڑی ہی استقامت کے ساتھ پختگی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں اور گویا کہ وہ اس کے اندر ایک کامیابی حاصل کر لیتے ہیں اور یہ کامیاب انسان کی علامت ہے اور کامیاب انسان اسے فرمایا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی قرآن مچید فرقان حمید میں نہ صرف تعریف فرمائی بلکہ ان پر جو اللہ کے انعامات ہیں جو استقامت ایسی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں انعامات کیا تیار فرمائے ان کے لیے ان کے دے بشارتیں کیا اللہ تعالیٰ نے تیار رکھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی ہیں آج ہم ان چند باتوں کا ذکر سنیں گے قرآن مجید فرقان حمید کے چوبیسویں پارے میں اللہ تعالی نے ان ایمان والوں کی گویا کی شان کو بیان کیا ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پہ مستقیم ہو گئے پھر اس پہ ٹھہرے رہے اور ایسی ان کی استقامت رہی کہ اب شیطان کے کوئی وار ان پر نہ چل سکے کسی طرح کی وہ ایسے معاملات کے اندر مبتلا نہ ہوئے کہ ماض اللہ اپنے اس ایمان سے کفر اور ارتداد کی طرف دوبارہ پلٹ کر چلے گئے ہوں پھر وہ اپنے ان معاملات کے اندر ایسے مستقیم رہتے ہیں اللہ تعالی نے ایسے بندوں کی تعریف فرمائی ہے ایسے بندوں کے بارے میں انعامات کا ذکر فرمایا ہے چنانچہ رب کعبہ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمٰن رحیم اندین ارشاد فرمایا کہ بے شک جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں فرشتے ان سے تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور فرشتے ان کو یہ خوشخبریاں عطا فرماتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ جو اللہ نے تمہارے لیے انعامات تیار کیے ہیں یعنی تمہیں وہ جنت کی جو بشارتیں دی گئی ہیں تم اس پر خوش ہو جاؤ تمہیں یہ خوشخبری ہم دیتے ہیں اور تمہیں کوئی غم نہ ہو تمہیں کوئی ڈر نہ ہو تم پریشان نہ ہو خوف زدہ نہ ہو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں فرشتے ان کو ایسا ایک طرح کا حوصلہ گویا کے دے دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے معاون فرشتے پیدا فرماتا ہے وہ فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں اور جو ان کو ایسی بشارتیں سناتے ہیں اس بارے میں مختلف اقوال بیان کیے گئے کہ یہ فرشتے کب خوشخبری سن سنائیں گے ایک کال یہ بیان کیا گیا کہ یہ فرشتے انسان کو اس کی موت کے وقت یہ ناظرین بہت ہی اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے انسان کا اس کی موت کے وقت کوشش ہوتی ہے کہ شیطان روایات میں بیان کیا مختلف طریقے سے کبھی اس کے والدین کی صورت میں کبھی کسی اور پیارے کی صورت میں جو اس آدمی کو مانوس کرے جو اس آدمی کو اپنی طرف راغب کر لے اس کی صورت میں آ کر اس کو طرح طرح سے ورگلاتا ہے اور ماذ اللہ سما ماذ اللہ ایمان سے پھرنے کی اس کو دعوت دیتا ہے کہ یہ ایمان سے پھر جائے اور طرح طرح سے اس کو ورگلاتا ہے کہ میں تمہیں کہتا ہوں فلاں دین قبول کر لو میں تمہیں کہتا ہوں اسلام چھوڑ دو نصرانیت یا یہودیت کو اختیار کر لو ماض اللہ سما معاذ اللہ اس طرح جس کو برگلاتا ہے تو ایک کال یہ ہے کہ فرشتے موت کے وقت ایسے استقامت اختیار کرنے والے آدمی کے پاس آتے ہیں اور اس کو آ کر کہتے ہیں تم ڈرو نہیں تم خوف زدہ نہ ہو اور تمہارے لیے کوئی غم نہ ہو نہ تمہارے لیے کوئی خوف ہے نہ غم ہے تم تو خوشخبریاں ہیں تمہارے لیے کہ اللہ نے تمہارے لیے بڑے انعامات تیار کرے ہیں تو ان کو فرشتے خوشخبریاں سناتے ہیں فرشتے ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں ایک یہ بیان کیا گیا اور ایک کال اس بارے میں یہ ہے کہ فرشتے کا کب خوشخبری دیتے ہیں دا کہ جب قبر سے اٹھائے جائیں گے فرشتے اس وقت انسان کو خوشخبریاں دیں گے اور قبر میں جب داخل کیے جائیں گے اس وقت خوشخبریاں دیں گے تو یہ مختلف طرح کے اقوال ہیں اور تینوں طرح کی یہ خوشخبریاں بھی منقول ہیں موت کے وقت قبر میں داخل اور قبر میں اٹھائے جانے کے وقت یعنی حشر کے وقت یہ فرشتے ایسے نیک لوگوں کو یہ خوشخبریاں دیں گے وہ نیک لوگ جنہوں نے استقامت اختیار کی اور یہ کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر ایسے مستقیم رہے ایسے اٹل رہے اور ٹھہرے رہے کہ اب وہ اپنے اس عزم کے اندر متزلزل نہیں ہوئے کسی طرح کے شک اور شبے میں نہیں پڑے اور کسی طرح کا کوئی کفر یا شرک والے معاملے کو اختیار کر کے وہ راہ فرار اختیار نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے انعامات کو تیار فرمایا ہے تو یہاں ان, ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے حمد کو بیان فرمایا ہے اسی پارے کے اندر اس سے قبل ان کفار کی یہ بدترین عادتوں کو جو ذکر کرنے کے بعد ان پر وعیدوں کو ذکر کیا گیا کہ ان کے لئے جہنم ہے اور ان کے لیے سخت سخت سزائیں ہوں گی ان کو کہا جائے گا عذاب چکو جو تم معاملات کرتے رہے اور اسی کے ساتھ ہی پھر آگے ایمان والوں کا مقام اور مرتبہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا انعامات فرمائے انہیں یہ بشارتیں بھی عطا فرمائیں اور انہیں جنت کی خوشخبریاں رب کعبہ کی طرف سے فرشتے نازل ہو کر انہیں جنت کی یہ خوشخبریاں عطا فرمائیں گے اس, اس میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی کہ پھر فرشتے ان سے کیا کہیں گے کہا کہ فرشتے ان سے کہیں گے نحن وکم فی الحیات دنیا و فل آخرہ فرشتے کہیں گے ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں ان سے کہیں گے ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں ومفی ماں تشتہ انفو سکم وی ہا ما تدعون۔ اور ان سے کہیں گے تمہارے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تمہارا جی چاہے اور, جی اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو گے تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو گے جو تم طلب کرو گے اور تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جس کے لیے تمہارا جی چاہے گا وہ تمہیں دیا جائے گا نزلم من غفور الرحیم کہا کہ یہ مہربان بخشنے والے مہربان کی طرف سے تمہاری مہمانی ہے یعنی رب تعالیٰ کی طرف سے یہ ایسی مہمان نوازی ہے کہ تم یہاں جو چاہو گے وہ بھی تمہیں ملے گا اور یہاں تم جو مانگو گے جو طلب کرو گے رب کعبہ تمہیں وہ بھی عطا فرمائے گا یہ انامات ان کے لیے ذکر کیے جا رہے ہیں کہ جو ایسی استقامت کو اختیار کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی بارگاہ میں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی اندن قول رب اللہ ثم مستقام تو پھر آپ نے فرمایا لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر ان میں سے اکثر کافر ہو گئے تو جو شخص اسی قول پر یعنی ہمارا رب اللہ ہے اسی پر ڈٹا رہا حتا کہ مر گیا وہ ان لوگوں سے میں ہے جو اس کال پر ثابت قدم رہے یعنی جس نے اللہ کو رب مانا اقرار کیا یہ سب ایمان اور اس کے تقاضے پورے کیے پھر اس پہ ڈٹا رہا تو وہ اسی کے اندر داخل ہے کہ جس نے گویا کے یہ استقامت اختیار کی اللہ تعالی انہیں یہ انعامات عطا فرمائے گا دوسری حدیث پاک حضرت سفیان بن عبداللہ ستی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیے کہ میں آپ کے بعد کسی اور سے اس بارے میں سوال نہ کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس اقرار پر ثابت قدم رہو یعنی اس پر پھر ایسے پختے رہو اس پر ایسے ثابت قدم رہو کہ تمہارے اس معاملے کے اندر ایسی پختگی ہو اٹل ہو اور ایسی استقامت ہو کہ کسی طرح کا کوئی تزلزل نہ ہو یہ آپ نے ان صحابی رضی اللہ عنہ کو بات ارشاد فرمائی اس بارے میں خلفائے راشدین نے بھی اقوال ذکر کیے ہیں کہ یہ استقامت استقامت کسے کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا گیا کہ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ استقامت کسے کہتے ہیں فرمایا آپ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا کہ استقامت کیا ہے تو آپ نے کہا استقامت یہ ہے کہ بندہ امرو نہیں یعنی جس پیز پر عمل کرنا ہے اور جن چیزوں سے بچنا ہے ان پر قائم رہے اور لومڑی کی طرح ہیلے اور ساز، ہیلے ساز ایسا نہ بنے کہ طرح طرح کے ہیلے نکال کر جو گئے وہ راہ فرار اس سے اختیار کرے ایسا معاملہ نہ کرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استقامت یہ گئے کہ بندہ عمل میں اخلاص پیدا کرے حضرت شیر خدا علی المرتض کرم اللہ تعالی وضح الکریم آپ فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالی کی وحدانیت پر اقرار اور اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ بندہ فرائض کو پابندی کے ساتھ ادا کرے یعنی ان سارے اقوال کا جو خلاصہ ایک نکلتا ہے کہ ایمانیات اور اس کے بعد اعمال یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اس پر ثابت قدمی پھر جو اعمال کا معاملہ ہو تو وہ ایسی اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک وطالعہ کی بندگی عبادت جس میں اللہ کی رضا والے معاملات شامل ہوں وہ محض اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں اور اس کے ساتھ آدمی نمازوں کے اوپر پختہ طریقے سے عمل کرنے والا ہو اللہ کے فرائض پر عمل کرنے والا ہو اور جن چیزوں سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے اس سے رک جائے امر اور نہیں یعنی جن سے رکنا ہے رکے اور جن پر عمل کرنا ان پر عمل کرے یہ چیزیں استقامت گویا کے کہلاتی ہیں اور جب آدمی ان پر پختگی سے عمل کرتا ہے تو یقین کیجئے ایسے لوگوں کو کتنے بڑے انعامات ملتے ہیں قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والم فیحا ما تشتہ ہی انکم و لکم فیحا یعنی فرشتے ان کے لیے ساتھی ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی فرشتے ایسے ان کی مائیت میں ہو جاتے گئے ان کے ساتھی بن جاتے گئے اور ساتھ ساتھ آخرت میں ان کے لیے جو انعام ہے وہ جو جی چاہے گا وہ انہیں مل جائے گا جو طلب ہوگی وہ اللہ انہیں عطا فرما دے گا اور ربط کی طرف سے ان کی مہمان نوازی ہوگی ایک حدیث مبارک ہے بہت ہی پیاری حدیث پاک اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ یہاں جنت میں نعمتوں کے حوالے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی اپنی مجلس میں ہوں گے ان کے لیے جنت کے دروازے پر ایک نور ظاہر ہوگا وہ اپنا سر اٹھائیں گے تو کیا دیکھیں گے ان کا رب عزب جل جلوا فرما ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے جنتیوں مجھ سے مانگو وہ عرض کریں گے ہم تج سے سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میری رضا نہیں تو تمہیں میرے اس گھر میں اتارا ہے اور تمہیں یہ عزت دی ہے اور تم اب مجھ سے مانگو کچھ اور مانگو یعنی اب سوال کرو تم میری رضا تھی تبھی تو تم اس جگہ پہ پہنچ چکے ہو اب تم اس بارے میں سوال کرو ارشاد فرمایا کہ پھر جنتی عرض کریں گے ہم تجھ سے مزید نعمتوں کا سوال کرتے ہیں تو پھر انہیں سرخ یاقوت کے گھوڑے عطا کیے جائیں گے جن کی لگامیں سب زبرجد کی ہوں گی اور سرخ یاقوت کی ہوں گے وہ جنتی ان پر سوار ہوں گے وہ گھوڑے اپنے قدم حد نگاہ پر رکھیں گے اللہ تعالیٰ درختوں کو حکم دے گا تو ان پر پھل آ جائیں گے اور جنتیوں کے پاس پورے عین آئیں گی جو کہیں کہ ہم نرم و نازک ہیں اور ہم سخت نہیں ہیں ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں ہم پر موت نہیں آتی اور معزز لوگوں کی بیویاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ایسے انعامات جنتیوں کو عطا فرمائے گا یہاں تک کہ فرمایا کہ فرشتے انہیں جنت عدن میں لے جائیں گے اور وہ جنت عدن یہ جنت وسط کا وہ مقام ہے فرمایا فرشتے کہیں گے اے ہمارے رب لوگ حاضر ہو گئے ہیں تو کہا جائے گا صادقین کو خوش آمدید ہو یہ وہ سچے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان اپنے عمل اور ان معاملات کے اندر ایسی صداقت دکھائی ہے صادقین کو خوش آمدید اتاد گزاروں کو خوش آمدید ان کو خوش آمدید کہا جائے گا اور پھر ان کے لیے حجاب پردے کو اٹھا دیا جائے گا فرمایا جب پردے کو اٹھایا جائے گا تو جنتی کون سی نعمت یہاں پائیں گے جنت میں ان کو کون سا انعام دیا جائے گا جنت کی ساری نعمتیں ہی نعمتیں ہیں لیکن جہاں اللہ انہیں کون سی نعمت عطا فرمائے گا وہ جب سارے پردے اور ہجاب ہٹا دیے جائیں گے تو کیا کہا جائے گا کہ وہ اللہ کا دیدار کریں گے اور رحمان کے نور سے لطف اٹھائیں گے اللہ اکبر اہل جنت جنت میں رب کا دیدار کریں گے دنیا کے اندر یہ اللہ کا دیدار یہ صرف میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ نے جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے دیدار نہیں کیا لیکن خواب کے اندر یہ دیدار جلوے دیکھنا یہ ممکن ہے اور ثابت بھی ہے آخرت میں اہل جنت کے لیے یہ انعام ہوگا کہ اللہ تعالی انہیں جنت کے اندر یہ انعام عطا فرمائے گا اور جنت میں اللہ کا یہ دیدار کریں گے جب اللہ کا دیدار کریں گے یہاں تک کہ ایک دوسرے کو وہ نہیں دیکھ پائیں گے اس وقت صرف اللہ کا دیدار کریں گے اور رب کے نور سے وہ لطف اندوز ہوں گے اور ایسا لطف اٹھائیں گے پھر اللہ تعالی ان سے ارشاد فرمائے گا تم اپنے محلات کی طرف واپس لوٹ جاؤ ان سے کہا جائے گا کہ اپنے محلات کی طرف یہ جو بھی انہیں تحائف دیے جائیں گے یہ لے کر اپنے محلات کی طرف واپس لوٹ جائیں پھر وہ واپس لوٹیں گے یہاں تک کہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا فرمان جو یہ ہے نز من غفور الرحیم یعنی اللہ کی طرف سے مہمانی ہے فرمایا اس کا مطلب یہی ہے یعنی وہ ان کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو مہمان نوازی ان کی, کی جا رہی ہوگی ساری نعمتیں تو اپنی جگہ ہیں لیکن یہ ان کے لیے جو انعام ہے اللہ اکبر یہ جب انعام دیکھیں گے تو ہی پتہ چلے گا کہ یہ انعام کتنا بڑا انعام ہے دنیا میں اس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی دنیا میں ان روایات کو ہی ہم بلا تمثیل بیان کر سکتے ہیں کہ وہ دیدار کیسا ہوگا کس انداز سے ہوگا انشاءاللہ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ ول وسلم کے صدقے میں جنت ضرور اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب جنت میں جائیں گے تو وہ انعام بھی دیکھیں گے کہ وہ انعام کیسا انعام ہے اللہ کا دیدار کیسا دیدار ہے وہ نور کیسا نور ہے اور اس طرح کے اعمال ہمیں دنیا میں کرنے چاہیے تاکہ ہم جنت کے جانے کے قابل بنے جنتیوں والے ہم اعمال کر سکیں ہم آج اپنے اعمال پہ غور کریں مدنی چین کے ناظرین آج کا ہمارا موضوع استقامت وہ رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بس اوقات ہم کوئی ایک خاص ایونٹ دیکھتے ہیں کوئی خاص ایام دیکھتے ہیں تو آدمی کے دل کے اندر بھی ایک رکت اور نرمی سی آ جاتی ہے مثال کے طور پہ کوئی اسلامی ایسا تہوار آتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ انسان نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے جیسے ابھی ہی شب بارات گزری ہے جس میں کئی لوگ ایسے نرمی دل میں پیدا ہوتی ہے مرد ہو یا عورت ایک اسلام کی محبت پیدا ہوتی ہے دین کی طرف آنے کا جذبہ ملتا ہے آتے ہیں مساجد کی طرف رونقیں بڑھ جاتی ہیں قبرستان اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی سارے کے سارے قبرستان ایک طرح کے بھرے بھرے نظر آتے ہیں لوگ قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں قبرستان بھی جاتے ہیں جانا چاہیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ باپ بھی پندرہویں رات کو بکیے پاک گئے تھے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس ادا کو ادا کرتے ہوئے ہمیں بھی شب کو قبرستان کی طرف بھی جانا چاہیے اور نیکی کی طرف لوگ آتے ہیں آنا چاہیے ان کو کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں کرنی چاہیے کسی نہ کسی طرح تو لوگ اس نیکی کے پیغام کو لے کر مساجد کا رخ تو کر رہے ہیں آ تو رہے ہیں نیکی کی طرف لیکن میں ان آنے والوں سے اور گھروں میں ایسی عبادت کرنے والی ان خواتین سے ذرا ہم ان ایسے ایونٹ میں صرف کچھ دنوں کے لیے یا مخصوص وقت کے لیے ہی ہم اس طرف راغب ہوتے ہیں اور پھر یکسر تبدیلی ایسی آ جاتی ہے کہ ہم بالکل تبدیلی کی طرف چلے جاتے ہیں اور پھر وہ جو ایک آنی چاہیے وہ نہیں آتی ہے استقامت کا مطلب کہ آدمی پھر اٹھل ہو جائے پھر پختہ ہو جائے پھر اس میں تزلزل نہ ہو پھر وہ بار بار اس طرح کی شبہات میں نہ پڑا رہے شیتان تو دشمن ہے وہ لگا ہوا پیچھے وہ انسان کو چھوڑتا نہیں ہے انسان کے لیے وہ پہلی کوشش ہے کہ اس کا ایمان ضائع ہو جائے وہ اس کے ایمان کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے اس کے ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے جی ہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ایمان کے حوالے سے ہی آپ نے بہت سی ایسی روایات ہیں جن کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ انسان کے ایمان کو کس طرح ضائع کرنے میں شیطان جو ہے وہ لگا رہتا ہے اور شیطان نے خود کا جب اس کو ددکارا گیا تو اس نے خود کا آپ کو سرا تقل مستقیم تو میں بھی پھر سیدھے راستے پر بیٹھا ہوں یعنی جو تو چل ہی الٹے راستے پہ رائے شیطان اس کو کیا ورگلائے گا جو چل ہی اس کے راستے پہ رائے شیطان اس پر کیا محنت کرے گا وہ تو اسی کے راستے پہ چل رہا ہے شیطان ان لوگوں کی طرف زیادہ بڑھتا ہے جو سیتے راستے کی طرف ہے ان کے کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف کبھی آگے کبھی پیچھے شیطان ان پر حملہ برتا ہے ان کو ورگلاتا ہے یہاں تک کہ آزان کی آواز ہو شیطان ان میں سستی ڈالتا ہے اس کو اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں رات باتیں کریں گے پوری پوری رات گزر جائے گی لیکن جب نماز کا وقت نیند غل ہوا جب نماز کا وقت کوئی کام یاد آ جائے گا نماز کا وقت کوئی اور مصروفیت یاد آ جائے گی حالانکہ وہی انسان اس سے قبل ایک گھنٹہ کس مصروفیت میں گزار چکا ہے پتہ نہیں وہی انسان اس سے قبل کتنی دیر کسی اور معاملے میں مشغول ہوا پتہ نہیں لیکن نماز کے وقت طرح طرح کے کام یاد تو یہ شیطان کا بہکاب ہے لیکن جو انسان شیطان کو چھٹک دے نماز کی طرف آ جائے یہ وضو کرنے بیٹھا ہے تو وہ وضو کے اندر اس کو برگلا ہے وہ کہتا ہے کسی کہ طرح اس کے وضو کی تہارت کے اندر نقص لے کر آ جاؤ اس کو شیطان برگلا ہے اس کے اندر وسوسے سے ڈالتا ہے کئی بچارے پریشان ہوتے ہیں وہ صحیح وضو نہیں کر پاتے وہ وضو کے اندر کمزوری وہ شیطان کو وسوسے سے ڈالتا ہے پھر اگر وضو کر لیں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اب نماز یہ بھی شیطان پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑتا نماز پڑھنے لگے پھر بھی شیطان ان کے پیچھے ایسے لگے گا کہ نماز کے اندر یاد کرو فلاں کام فلاں کام فلاں کام فلاں کام تو یعنی اس کے عمل کو ضائع کرنے کی طرف راگی رہتا ہے تو شیطان ایسا مردود اولن عمل کرنے نہیں دیتا اور اگر کوئی عمل کرنے کی طرف آئے تو اس کے عمل کو کسی نہ کسی طرح ضائع کرتا ہے یا اس کے عمل کو کمزور کرنے لگتا ہے اب بسوں کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی بار بار ان چیزوں سے پریشان ہوتا ہے وضو کے مسائل میں پریشان ہوتا ہے نماز کے معاملات میں پریشان ہوتا ہے تو وہ پھر ان چیزوں سے باسپت پیچھے ہو جاتا ہے تو ایسے ناظرین سے میری التماس اور گزارشیں وہ چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں اگر آپ ان معاملات کے اندر کبھی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس طرف توجہ نہ دیں اگر آپ توجہ دیں گے تو یہ شیطان پھر آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا پھر آپ پریشان ہی رہیں گے پھر آپ ہر وقت وساوس کے اندر آئیں گے آپ ایک دفعہ اپنی تسلی سے وضو کر لیں اب شیطان لاکھ آپ کو وسف سے ڈالے کہ فلاں عضو خشک رہ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا کچھ بھی نہیں توجہ ہی نہ کریں اس طرف کہ نہیں بس ٹھیک ہے تو جب تک ہمارے ہم نے تسلی سے کر لیا بس ختم اب کوئی وسفسوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے تو ان چیزوں کی طرف اگر ہم توجہ دیتے ہیں تو شیطان اس کو اور تنگ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے تو جب آپ کی طرف سے شیطان کو ریپلائی یہ ہوگا کہ جو مرضی کر لو میں نے نہیں مانی تمہاری تو پھر آستا آستہ آپ کی ان مساوی سے جان چھوٹ جائے گی آپ اپنی مصروفیت کو جب ایسا دودکار دیں گویا کے کہ جو بھی مرضی ہے کام کروں گا میں ضرور کروں گا لیکن ابھی نماز کا وقت ہے نماز کے بعد بھی وہ کام ہو سکتا ہے آستہ آستہ پھر ایسا ہوگا کہ آپ کا ووہار نہیں چلے گا یہ جی ہاں جو اللہ کے نیک بندے ہیں چاہے سردی ہو یا گرمی ہو شادی ہو یا غمی ہو وہ بیماری میں ہو یا خوشی میں ہو وہ کسی مصیبت کی حالت میں ہو یا عام حالت کے اندر چل رہے ہوں وہ بے روزگاری کے معاملے کے اندر چل رہے ہوں یا اچھے روزگار کے معاملات میں ہوں وہ رب کی بندگی کے معاملات کے اندر عبادت کے معاملات کے اندر کوتاحیاں نہیں آنے دیتے وہ پھر وہ چلتے رہتے مستقیم رہتے ان معاملات کے در. ہمیں بھی اسی طرح کا پختگی لانی ہے استقامت لانی ہے ایمان کو بھی بچانا ہے ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے اور جو ایمان کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر واقع ہی ان کے لیے بڑے بڑے یہ انعامات ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بڑی بڑی چیزوں کو جو حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا یہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے روایت میں بیان کیا گیا کہ کچھ ایک زمانہ آئے گا کہ صبح کے وقت انسان مومن اور شام کے وقت کافر یا شام کے وقت کافر اور صبح کے وقت مومن یعنی یہ ایسی کیفیات ہوں گی آج ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات ایسی کیفیات ہو جاتی ہیں کہا گیا کہ یہ بھی روایت میں بیان کیا گیا کہ انسان چار طرح کے بعض مومن پیدا ہوئے مومن مرتے ہیں بعض کافر پیدا ہوئے کافر مرتے ہیں بعض مومن پیدا ہوتے ہیں لیکن کافر مرتے ہیں اور بعض کافر پیدا ہوتے ہیں لیکن مومن مرتے ہیں اچھا انسان وہ ہے مومن پیدا ہوا ایسا مستقیم رہا کہ مومن ہی دنیا سے رخصت ہو گیا یا کفر کی حالت میں تو پیدا ہوا کافر رہا لیکن پھر ایمان ملا اور ایمان پر ایسی پختگی ملی کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا اور بدبختی ہے اس کے لیے کہ جو مومن پیدا ہوا اور کفر کی حالت میں چلا گیا یا مومن تھا اور بعد میں کفر کے تبدیل ہو گیا اللہ اکبر اس سے بڑھ کر اور اور کیا بدبختی ہو سکتی ہے اس کے برد سے اور کیا بدنصیبی ہو سکتی ہے بہت سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایمان ایمان کو ایسی گویا کی اہمیت نہیں دیتے آج پیسوں کی وجہ سے نوکری کی وجہ سے کسی اور لالچ کی وجہ سے کسی رشتے کی وجہ سے کسی دنیاوی محبت کی وجہ سے کسی لڑکی سے محبت کی وجہ سے ایسے ہیں معاشرے میں معذ اللہ جو اپنے ایمان کو دور پہ لگا دیتے ہیں۔ کہتے کہ اس فارم میں ہی لکھا ہے نا کرسچن لکھ دو اس فارم میں ہی لکھا ہے غیر مذہب لکھ دو کچھ اور لکھ دو ماض اللہ سما ماض اللہ لکھ دیتے فلاں ملک کا ویزا چاہیے لکھ کے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے لکھ دیا علام اپنے ایمان کو ایسا کمزور بنائے ہوئے اپنے ایمان کو ایسا سستا بنائے ہوئے اللہ اکبر یہ, یہ بڑی یہ باتیں تو وہ جو جانتے بوجھتے سب معاملات یہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس بارے میں کسی عالم دین اور مفتی اسلام سے کوئی بات پوچھتے ہی نہیں ہے کہ مجھے اس رشتے کے لیے یہ قدم اٹھانا پڑ رہا ہے یا اس نوکری کے لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑ رہا ہے یا فلاں ملک کے ویزے کے لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑ رہا ہے آیا میرے ایمان کے اوپر کیا آ چاہے گی میرا ایمان محفوظ رہے گا یا نہیں رہے گا میرے اوپر کیا حکم لگے گا کیا کبھی ہم نے سوچا کیا یہ قدم اتنا آسان آج ہمارے لیے اس لیے بن جاتا ہے کہ ہمیں گھر بیٹھے دین اسلام مل گیا کیا اللہ کی یہ اتنی بڑی نعمت ہمیں عام مل گئی اس وجہ سے ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ضرور ان باتوں پہ سوچنا چاہیے اسی طرح کفریات منہ سے بک دینا اسلام کے بارے میں ایسے مزاق اڑا دینا عبادات کے بارے میں ایسے مذاق اڑا دینا نماز کے بارے میں مذاق اڑا دینا رمضان کے روزوں کے بارے میں مذاق اڑا دینا دینی معاملات کے اندر ایسا تبصر کر دینا کہ جو چیزیں آدمی کو اسلام سے خارج کر دیں ہمیں ضرور سوچنا چاہیے بعض اوقات انسان انبیاء یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی اعتراضات کر کے ایسی چیزیں بول دیتا ہے کہ جو انسان کو اسلام سے گویا کے خارج کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں انبیاء کے بارے میں فرشتوں کے بارے میں دین کے بارے میں اسلام کے احکامات کے بارے میں ہمیں بہت سوچ سمجھ کر اپنی زبان کو بھی چلانا چاہیے اور سوچ سمجھ کر کوئی اس بارے میں کمینٹس لینے چاہیے بعض کا ہم تو اس کو لطیفہ سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ لطیفہ صرف لطیفہ ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایمان کو بھی بہت بڑا وہ نقصان پہنچا جاتا ہے مدن چند کے ناظرین آج کا ہمارا موضوع اپنے سمات کیا استقامت اندین قالب اللہ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پہ اٹل رہے پھر ایسے اس پہ مستقیم رہے تہ تنظر علیہ الملائے کا تو اللہ ان پر فرشتے ایسے نازل ہوتے ہیں کہ وہ انہیں کہتے ہیں کہ تمہیں نہ کوئی خوف نہ تمہیں کوئی ڈر ہو اور وہ اب شیرو بل جنت التی تو اور وہ انہیں خوشخبریاں سناتے ہیں کہ تم خوش ہو جاؤ جو اس جنت کا جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے جو تمہیں ضرور اللہ تعالیٰ جنت اور اس کی نعمتیں عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور عمل سالے پر ایسی استقامت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی استقامت عطا فرمائے کہ ہم ان بشارتوں کے حقدار بن جائیں اور اللہ کی رضا والے کام کرنے والے ہم سب بن جائیں آمین پاغنبی ضلع صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم